وَإِنَّهُ <لِّلْمُتَّقِين> اور بے شک قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے یہاں قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ اہل تقوہ اس سے دین و دنیا کے ہر معاملے میں روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں مسلمانوں میں بڑے بڑے ربانی علماء اور ائمہ پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں مومنوں کی دینی رہنمائی کرتے ہیں آیت انچاس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ہمیں پوری خبر ہے کہ تم میں سے بعض لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اور خواہش نفس کی پیروی میں اس قرآن کی تکزیب کرتے ہیں تو ہم انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ قرآن کریم سے اس اعراض کا انہیں ضرور بدلہ دیں گے اور آیت پچاس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب کفار دیکھیں گے کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والے نوازے جا رہے ہیں اور انہیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو ان کی حسرت انتہائی شدید ہوگی اور آیت اکیاون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کی برحق کتاب ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اے میرے نبی آپ اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرنے کے لیے سبحان ربي العظيم کا ورد کرتے رہی وبالله التوفيق